غزوہ بنی زی جی زیقادہ پانچ ہجری یوم چہار شمبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے صبح کی نماز کے بعد واپس ہوئے آپ نے اور تمام مسلمانوں نے ہتھیار کھول دیے جب ظہر کا وقت قریب آیا تو جبریل امین ایک خچر پر سوار امامہ باندھے ہوئے تشریف لائے اور نبی کریم علیہ السلاط و تسلیم سے مخاطب ہو کر کہا کیا آپ نے ہتھیار اتار دیے آپ نے فرمایا ہاں جبریل امین نے کہا برشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں کھولے اور نہ ہنوز واپس ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی قریضہ کی طرف جانے کا حکم دیا ہے جبریل امین تو روانہ ہوئے اور نبی کریم علیہ صلاط و تسلیم نے حکم دیا کوئی شخص سوائے بنی قریضہ کے کہیں نماز عصر نہ پڑھے راستے میں جب نماز عصر کا وقت آیا تو اختلاف ہوا بعض نے کہا کہ ہم تو بنی قریضہ ہی پہنچ کر نماز پڑھیں گے بعض نے کہا ہم نماز پڑھ لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد نہ تھا کہ نماز قضا کر دی جائے بلکہ مقصود تاجیل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کسی پر اظہار ناراضی نہیں فرمایا بعد ہزاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کا جھنڈا دے کر روانہ فرمایا جب آضرت علی وہاں پہنچے تو یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازبہ کلمات کہے جو ایک مستقل اور ناقابل اف جرم ہے اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بنف سے نفیس روانہ ہوئے اور پہنچ کر بنی قریضہ کا محاصرہ کیا پچیس روز تک ان کو محاصرے میں رکھا اس اسنا میں ان کے سردار قاب بن اسد نے ان کو جمع کر کے یہ کہا کہ میں تین باتیں تم پر پیش کرتا ہوں ان میں سے جس ایک کو چاہو اختیار کر لو تاکہ تم کو اس مصیبت سے نجات ملے اول یہ کہ ہم اس شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں اور اس کے متبع اور پیروکار بن جائیں کیونکہ خدا کی قسم تم پر یہ بات بالکل واضح اور روشن ہو چکی ہے کہ وہ بلا شبہ اللہ اعزوجل کے نبی اور رسول ہیں اور یہ وہی نبی ہیں جن کو تم تورات میں لکھا پاتے ہو اگر ایمان لے آؤ گے تو تمہاری جان اور مال بچے اور عورتیں سب محفوظ ہو جائیں گے بنی قریضہ نے کہا کہ ہم کو یہ منظور نہیں ہم اپنا دین نہیں چھوڑیں گے قاب نے کہا اچھا اگر یہ منظور نہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ بچوں اور عورتوں کو قتل کر کے بے فکر ہو جاؤ اور شمشیر بکف ہو کر پوری ہمت اور تندہی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرو اگر ناکام رہے تو بچوں اور عورتوں کا کوئی غم نہ ہوگا اگر کامیاب ہو گئے تو عورتیں بہت ہیں ان سے بچے بھی پیدا ہو جائیں گے بنو قرضہ نے کہا بلا وجہ عورتوں اور بچوں کو قتل کر کے زندگی کا لطف ہی کیا ہے کعب نے کہا اچھا اگر یہ منظور نہیں تو تیسری بات یہ ہے کہ آج ہفتے کی شب ہے عجب نہیں کہ محمد اور ان کے اصحاب غافل اور بے خبر ہوں اور ہماری جانب سے بین وجہ مطمئن ہوں کہ یہ دن یہود کے نزدیک محترم ہے اس میں وہ حملہ نہیں کر سکتے مسلمانوں کی اس بے خبری اور غفلت سے یہ نفع اٹھاؤ کہ یکایک ان پر شب خون مارو بنو قریضہ نے کہا تو اس کو معلوم ہے کہ ہمارے اسلاف اسی دن کی بے حرمتی کی وجہ سے بندر اور سور بنائے گئے پھر تو ہم کو اسی کا حکم دیتا ہے غرض بنو قریضہ نے کعب کی ایک بات کو نہ مانا ابو لبابا بن عبد المنظر رضی اللہ تعالی عنہ سے بنی قریضہ کے حلیفانہ تعلقات تھے اس لیے ان کو یہ امید ہوئی کہ شاید اس آڑے وقت میں ہماری کوئی مدد کر سکیں اس بنا پر بنو قریضہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ابو لوابا رضی اللہ عنہ کو ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ ہم ان سے مشورہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی ابو البابا کو دیکھ کر سب جمع ہو گئے بچے اور عورتیں ان کو دیکھ کر رونے لگے یہ دیکھ کر ابو لبابا کا دل بھر آیا بنو قریضہ نے جب ان سے یہ دریاب کیا کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو منظور کر لیں اور آپ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں ابو البابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں بہتر ہے لیکن حلق کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ ذبح کیے جاؤ گے رسول اللہ کا ارادہ تمہارے قتل کا ہے ابو البابہ اپنی جگہ سے ابھی ہٹے نہ تھے فوراََ تنبو ہوا کہ میں نے اللہ اعزا وجل اور اس کے رسول کے ساتھ خینک کی اور سیدھے وہاں سے مسجد نبوی میں پہنچے اور خود کو ایک ستون سے باندھ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک اللہ حض وجل میری توبہ قبول نہ فرمائے گا اس وقت تک اس جگہ سے نہ ٹلوں گا اور اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا کہ بنی قریضہ میں کبھی قدم نہ رکھوں گا اور جس شہر میں اللہ اس کے رسول کی خیانت کی ہے اس کو کبھی نہ دیکھوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو یہ ارشاد فرمایا اگر وہ سیدھا میرے پاس آ جاتا تو میں اس کے لیے استغفار کرتا لیکن جب وہ ایسا کر گزرا ہے تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے نہ کھولوں گا جب تک اللہ از وجل اس کی توبہ نازل نہ فرمائے بالآخر مجبور ہو کر بنو قریضہ اس پر آمادہ ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے وہ ہمیں منظور ہے جس طرح خضرت اور بن و میں حلیفانہ تعلقات تھے اسی طرح اوس اور بنو قریضہ میں حلیفانہ تعلقات تھے اس لئے اوس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ خزرج کے التماس پر حضور نے بنی نصیر کے ساتھ جو معاملہ فرمایا اسی طرح کا معاملہ ہماری اس صدا پر بنو قائدہ کے ساتھ فرمائیں آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہارا فیصلہ تم ہی کا ایک شخص کر دے انہوں نے کہا یا رسول اللہ سات بن معاذ جو فیصلہ کر دیں وہ ہمیں منظور ہے سات بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب خندق میں زخمی ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد نبوی میں ایک خیمہ لگوا دیا تھا کہ قریب سے ان کی عیادت کر سکیں ان کے بلانے کے لیے آدمی بھیجا ہمار پر سوار ہو کر تشریف لائے جب آپ قریب پہنچے تو یہ فرمایا ام اللہ سیدکم دیکم اپنے سردار کی تعظیم کے لیے اٹھو ساتھ جب اتار کر بٹھا دیے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنا فیصلہ تیرے سپرد کیا ہے سعد رضی اللہ عنہ نے کہا میں ان کی بابت یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ ان میں سے لڑنے والے یعنی مرد قتل کی جائیں اور عورتیں اور بچے اسیر کر کے لونڈی اور غلام بنا لیے جائیں اور ان کا تمام مال و اسباب مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے آپ نے ارشاد فرمایا بے شک تو نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی اے اللہ تجھ کو خوب معلوم ہے کہ مجھ کو اس سے زیادہ کوئی محبوب چیز نہیں کہ اس قوم سے جہاد کروں جس قوم نے تیرے رسول کو جھٹلایا اور حرم سے اس کو نکالا اے اللہ میں گمان کرتا ہوں کہ تو نے ہمارے اور ان کے مابین لڑائی کو ختم کر دیا ہے پس اگر قریش سے بھی لڑنا باقی ہے تو مجھ کو زندہ رکھ تاکہ تیری راہ میں ان سے جہاد کروں اور اگر تو نے لڑائی کو ختم کر دیا ہے تو اس زخم کو جاری کر دے اور اسی کو میری شہادت کا ذریعہ بنا دے دعا کا ختم کرنا تھا کہ زخم جاری ہو گیا اور اسی میں وفات پائی انہ و انا اللہ راج اون اچھا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ سات بن معاذ کی موت سے عرش ہل گیا اور ایک روایت میں ہے کہ آسمان کے تمام دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے اور آسمانوں کے فرشتے ان کی روح کے چڑھنے سے مسرور ہوئے اور ستر ہزار فرشتے ان کے جنازے میں شریک ہوئے جو اس سے قبل کبھی آسمان سے نازل نہ ہوئے تھے اور ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی تھی واللہ ہو سبحانہ ہو عالم تمام بنی قریضہ گرفتار کر کے مدینہ لائے گئے اور ایک انصاری عورت کے مکان میں ان کو محبوس رکھا گیا اور بازار میں ان کے لیے خندقیں کھدوائی گئیں بعد ازاں دو دو چار چار کو اس مکان سے نکلوایا جاتا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری جاتی اور یہی بن اختب اور سردار بنی قریضہ کاپ بن اسد کی بھی گردن ماری گئی اور یہ بن اختب جس کے کہنے سے کاپ بن اسد سردار بنی قریضہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدہدی کی اور معاہدہ توڑا جب آپ کے سامنے لایا گیا تو آپ کی طرف دیکھ کر کہا کہ واللہ اللہ اپنے نفس کو آپ کی دشمنی کے بارے میں ملامت نہیں کرتا لیکن حق یہ ہے کہ خدا جس کی مدد نہ کرے اس کا کوئی مددگار نہیں پھر لوگوں کی طرف دیکھا اے لوگوں کچھ مذائقہ نہیں اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے جو سزا مقدر کی تھی اور جو مصیبت ان کے لیے لکھ دی تھی وہ پوری ہوئی یہ دیکھ کر ہوئی بیٹھ گیا اور اس کی گردن ماری گئی عورتوں میں سوائے ایک عورت کے کوئی عورت قتل نہیں کی گئی جس کا یہ جرم تھا کہ اس نے کوٹھے سے چکی کا پاٹ گرایا تھا جس سے خلات بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ابن ہشام کہتے ہیں کہ اس عورت کا نام بنانا تھا حکم قرضی کی بیوی تھی حضرت جابر سے بسناد صحیح مروی ہے کہ ان کی تعداد چار سو تھی اور سبایا بنی قریضہ یعنی قیدیوں کو فروخت کرنے کے لیے نجد اور شام کی طرف بھیجا گیا اور ان کی قیمت سے گھوڑے اور ہتھیار خریدے گئے اور جو مال و اسباب بنی قریضہ سے غنیمت میں ملا تھا وہ مسلمانوں پر تقسیم کیا گیا بنی قریضہ کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں کنوہین سرپن چکن سر پچ بہ رم و رو لم اوہا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى شَيْءٍ اور جن اہل کتاب نے ان کی مدد کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے قلوں سے نیچے اتار دیا اور ان کے دلوں پر تمہارا روب ڈال دیا ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے اور ایک گروہ کو قید کرتے تھے اور اللہ نے تم کو وارث بنایا ان کی زمین کا اور ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا اور اس زمین کا جس پر تم نے ابھی تک قدم بھی نہیں رکھا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے تمبی بنی قریضہ کے متعلق حضرت سعت بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ عین تورات کے مطابق تھا جس پر ان کا ایمان تھا چنانچہ تورات سفر استثناء باب بستم آیت دہم میں ہے جب تو کسی شہر کے پاس لڑنے کے لیے آ پہنچے تو پہلے اس سے صلح کا پیغام کر اگر وہ سرح منظور کرے اور تیرے لیے دروازہ کھول دے تو ساری خلق جو اس شہر میں پائی جائے تیری خراج گزار ہوگی اور تیری خدمت کرے گی اور اگر وہ تجھ سے سلو نہ کرے بلکہ تجھ سے جنگ کرے تو تو اس کا محاصرہ کر اور جب خداوند قدوس تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر مگر عورتوں اور لڑکوں اور مواشی کو اور جو کچھ اس شہر میں ہو اس کا سارا لوٹ اپنے لیے لے اور تو اپنے دشمنوں کی لوٹ کو جو خداون تیرے خدا نے تجھے دی ہے کھائی ہو اور ابو البابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے ستون سے بندھے ہوئے تھے صرف نماز اور قضاء حاجت کے لیے کھول دیے جاتے تھے نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں اسی طرح رہوں گا یہاں تک کہ مر جاؤں یا اللہ عز و میری توبہ قبول فرمائیں چھے روز کے بعد سحر کے وقت ان کی توبہ نازل ہوئی وآخرون اعترفوا بجنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سیئا حس اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور ابو البابا چھ دن تک مسجد کے ستون سے بندھے رہے جب یہ آیت نازل ہوئی خود نبی کریم علیہ سلاط و تسلیم مسجد میں تشریف لے گئے اور ابو البابا کو بشارت سنائی اور خود دست مبارک سے ان کو کھولا